اس میں ہمارے یہاں اس کا حکم یہ دیا گیا کہ اگر بچہ مختون پیدا ہو یعنی ایسا پیدا ہو کہ اس کو اگر خطرناک کی حاجت نہیں ہے اب اس کو خطنہ کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ تبارک کا و تعالیٰ کی قدرت و شاہکار قدرت کا کہ کئی ہماری زندگی میں ایسے مسائل آئے کہ لوگوں نے پوچھا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو بچہ مختون پیدا ہوا اور آپ کا ذہن جو ہے کسی برائی کی طرف نہ جائے تذکرے کے طور پر ہمارے اکابر علماء مودی سے لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی مختون پیدا ہوئے اور ناف بڑھے یعنی بچے کی جو ناف ہوتی ہے یہ مہینے دو مہینے میں نکلتی اگر اس کو کسی طریقے سے جلدی نکال دیا جائے جس کو ناف کہتے ہیں اس میں یہ غبارے کی طرح پھول جاتی اس کو اپنی عادت پر چھوڑ دیا جائے کہ جب وہ نکلے آج خود یہ جھڑ جاتی تو اس کو نکال دیا جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے حضور علیہ السلاط و سلام پیدائش میں ناف بریدہ پیدا ہوئے ناف کٹی ہوئی اس میں علماء ایک چھوٹی سی بات ہو مگر اتنی آبھاس میں لگ جاتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہمارے دین کی اجتماعیت اور اس کی دین کی تحقیق اور جستجو اب علماء میں بحث چلی ناف بریدہ پیدا ہوا کیا مطلب تھا ڈاکٹر صاحب بھی ہم موجود ہوں گے ایک دو طبی اعتبار سے جو ناف ہے اس ناف میں جب عورت حاملہ ہو اس کا خون بند ہو جاتا اب بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا کی ضرورت ہوتی وہاں بھی غذا چاہیے مگر غذا کیا ہے کہ ناف کے ذریعے سے ماں کا خون جو ایام میں نہیں آتا وہ بچے کی غذا بن جاتا بچے کے پیٹ میں سرکولر کرنے لگتا اس سے اچھا اب اگر ناف برےدا پیدا ہوئے اس کا مطلب بعض ہمارے اکابر علماء نے یہ نکالا کہ خون چونکہ گندا ہوتا اور نس سے ثابت ہے کہ گندا ہوتا تو اپنے والدہ ماجدہ کے پیٹ میں بھی حضور کی غذا ماں کا خون نہیں تھی بلکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے لیے غذا کا کیا انتظام کیا تو نہ برےدا پیدا ہونے میں حضور کی یہ حکمت اور آگے